اللہ ایک مثال بان فرماتا ہے ایک غلام میں کئی بدخو اکا شریک اور ایک نری ایک مول کا کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان کے اکثر نہ جانتی